شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس صورت میں بھی حسف سابق دلائل اقلیٰ نقلیہ کے ساتھ دعوی کو مدلل مبرہن کیا گیا ہے مزید برآں دنیاویہ و اخرویا اے وقاعد دنیاویا اخرویہ وہاں بتاؤں گا میں تخویف دنیاوی اخروی ہیں منکرین کو متنوع کیا گیا صورت رات کا خدا کرتے قرآن اس بات رسالت بیان تھا اس میں بھی یہ مضامین ہے خلاصہ تین دلائل اقلیہ دو دلائل نقلیا دو تخویفات دنیوی اور پانچ تخویفات کتنی دو اور پانچ کتنی جی سات نا سات تفیفہ ساتھ وقائے ہوں گے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ کی تمسیر اور ثمرا سورت ابراہیم کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں آپ الف لام را کتاب اور ان صداقت قرآن بابا یہاں چاندے چیزیں ہیں انزلنا ہم نے اتارا تو منزل کون ہے اللہ اور ہو ضمیر جو ہے اتارا ہم نے اس کو یہ کیا ہوا منزل الہ کا تیری طرف یہ کیا ہوا منظل الہ مقصد انزال یہ چاند چیزیں سمجھ لو مقصد انزال اور مضمون شداقت قرآن ہے سارا یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو تیری طرف تاکہ نکالے تو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لیکن اپنی طرف سے نہ اللہ کے حکم سے نکالے گا تو کس کے حکم سے آہ بیضن ربہم اللہ کے حکم سے اب اس نور کی تشریح ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف نکالے نور کیا ہے یعنی صراط مستقیم ہے یہاں یہ ہوں ہیں الہ صراط العزیز تشریح نور لکھو یعنی طرف راستے اس ذات کے جو غالب ہے تاریخ کیا ہوا ہے اللہ کے رستے کی طرف اللہ اللہ جی دلی لکڑی نمبر ایک دلیل لکڑی نمبر ایک ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ الحمید جو ہے نا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے نہیں تو اللہ کے صفاتی ناموں سے کوئی آئے نا صفتی نام اور اس کے بعد ذاتی نام آ گئے وہ بدل بنے گا کیا بنے گا تو الحمید سے لفظ اللہ کیا ہے بدل ہے لیکن اگر اللہ کا لفظ پہلے ہوتا اور حمید بعد میں ہوتا تو پھر حمید اس کی صفت بنتا کیا اب یہ بدل ہے اللہ یعنی اللہ وہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں وبا فرین انجام کپار اور ہلاکت کافروں کے لیے عذاب سخت سے اللہ یستہیبون علامات کفار انجام کپار کے بعد علامات کپار کافر وہ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پار نمبر ایک لکھو وہ نمبر دو اور روپتے ہیں اللہ کے راہ سے جب گنہ وجہ اور طلب کرتے ہیں اس کے اندر شبہات یہ دوسری علامت ہے کفار کی اولائے کا ان کا انجام انجام دنیاوی یہی لوگ ہیں گمراہی کے اندر جو ان الحق ہے وما ارسلنا ازال شب کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں ہم میں کوئی رسول مگر ساس زبان قوم اپنی کے پہلے سے بھی جتنے رسول ہیں نا اپنی قوم کی زبان کی بولی بولتے تھے عبرانی والے عبرانی بولتے تھے سمجھے جی سوریانی سریانی والے سریانی بولتے تھے لے یو بھیا نا مقصد بے سب آخر اس کی قوم کی زبان ہوگی تو مسئلہ واضح ہوگا تاکہ وضاحت کرے واسطے ان کے پس گمراہ کرتا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہی وہ غالب ہے حکمت والا ہے درسلام ڈاٹ کام یہ نمونہ بھی آئے ارسال رسول کا پہلے ہے نا سلام نمونہ بھی آئے ارسال رسول کا اور دلیل نقلی بھی آئی اور البتاری بھیجا موس علیہ السلام کو اپنے موزہ دے کے وکل نا لہو مقدر ہے کہا ہم نے اس کو یہ کہ نکال اپنی قوم کو سے ترا نور کے اور یاد دلا ان کو ایام اللہ ایام اللہ کن کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دن جن دنوں کے اندر پہلی اقوام کے اوپر عذاب نازل کیا گیا یا بعض اقوام, اقوام کو انعامات سے نوازا گیا ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے آپ دیکھو نو علیہ السلام کے دور میں لوک اور اس کی قوم کو نجات دی گئی مومنین کو باقی کو غرق کر دیا گیا یہ کیا ہے ایام اللہ میں سے یہ سب ایام اللہ ہیں اللہ کے دن ہیں سمجھے جی اور یاد دلاؤ ان کو ایام اللہ یعنی اللہ کے وہ دن جن کے اندر معاملہ کس کا ہوا عذاب کا یا رحمت کا بے شک ان ایام اللہ کے اندر البتہ عبرتے ہیں آیاج کا منع کال کرنے ہیں آہ, ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے تکلیف میں اور شکر کرنے والا ہے کس میں نعمت میں قواعد کالا موسا علیہ قوم ہی تبلیغ موسا اور جب کا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو یہ تمہارے اوپر ہے اس انجا قم نعمت ایک جب نجات دی تم کال فرعون سے چکھاتے تم کو برا عذاب اور ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دو تمہاری عورتوں کو اس میں آزمائش تھی تمہارے رب سے بڑی آزمائش بھی مانا کیا تھا انعام ہی مانا کیا تھا پہلے سے بارے میں واحطہ یہ سارا مو علیہ السلام کی تبلیغ آئے اور جب اعلان کیا رب تمہارے نے میرے ذریعے کس کے ذریعے اور میرا کون او علیہ السلام کے ذریعے ہاں؟ البتہ اگر شکر کیا تم نے تو زیادہ دوں گا میں تم کو نعمتیں ہیں اور اگر نہ شاکری کی تم نے تو جان لو کہ عذاب میرا سخت ہے اور کہا موسا نے اگر نہ شاکر کی تم نے اور وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تعریف کیا ہوا ہے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے علم یاتِکم نباء من قبل اکن. میں نے یہ خلاصے کے اندر لکھوایا ہے نا سات وقائے آئیں گے کتنی وہ سات میں سے پانچ آئیں اپنا تخویف اخروی کے وقائے اور دو کیا ہیں تخویف دنیوی کے سات وقائے بھی آ رہے ہیں لکھو جی واقعہ نمبر ایک اور تخویف دنیوی نمبر ایک واقعہ نمبر ایک تخفیف دنیوی نمبر ایک کیا نہیں ائی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نو آج سمور جو لوگ ان کے بعد تھے نئی جانتا ان کی تفصیل کو مگر اللہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول دلائل واضح لے کے پس لوٹ آئے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں یا رسولوں کے روحوں میں یہ معنی سمجھ لیجیے اللہ کے رسول تقریر کرتے تھے نا تو جو کافر تھے یا تو رسولوں کے سامنے ایسے کرتے تھے یعنی چپ ہو جاؤ کیا رسولوں کے سامنے کیا کہتے تھے اشارہ یعنی بات نہ کرو چپ ہو جاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں اور اس سب سے بڑھ کے گستاخ یہ ہوتی کہ خود رسولوں کے منہ میں ہاتھ دیتے اللہ کا رسول کیا کرتا تبلیغ کرتا نا یہ دوڑ کے اللہ کے رسول کے منہ پہ ہاتھ بیٹھے یہ زیادہ گستاخی ہے نہیں اب دیکھو دونوں مانے آئے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے پس لوٹا یا کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں یا کن کے منہ میں رسولوں کو منہ میں یہ ہم ضمیر ہے نا اس کا مرجہ یا اقوام خود بنے گی یا رسول یا رسولوں کے منہ میں اور کہنے لگے کہ بے شک ہم کف کرتے ہیں ساتھ ہو اس چیز کے کہ بھیجے گے تم ساتھ اس کے اور ہم شک کے اندر ہیں اس چیز سے کہ پکارتے ہو تم ہم, ہم کو مری بن یہ کس کی صفت آئے وہ شک جو ہے نا کھٹکے میں ڈالنے والا ہے پریشان کرنے والا کالا جواب رسول جب یو جبیو جب رسول اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو پیدا کرنے والا آسمان و زمینوں کا بلاتا ہے تم کو تاکہ بخشے واسطے تمہارے باز بنا تمہارے اور موخر کرے تم کو ایک میاد مقرر تک یعنی دنیا کے اندر محلہ دے برکتیں دے لیکن انہیں کیا کہا کالو ان بشر مسرونا اعتراض کفات وہ کہنے لگے نہیں تم مگر بشر مثل ہمارے ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ روکو ہم کو ان بابوزوں سے جن کی پوجا کرتے ہمارے باپ دادا پس لے اور تم دلیل واضح کالت الحم رسول جواب رسول انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم بشار ہو اور بشار رسول نہیں بن سکتا تو نبیوں نے کیا کہا ٹھیک ہے ہم بشار ہیں لیکن بشار رسول بن سکتا ہے اللہ کا احسان ہے یہ جواب رسول کہا واسطے ان کے رسولوں نے نہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح یہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ نبیوں کو بشر کون کہتے تھے کافر کہتے تھے لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نبیوں نے بھی تصدیق کیا یا نہیں کہ واقعی ہم بشر ہیں لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے بشر نبی بن جاتا ہے وماکان لنا نفی مختار کل باقی تم کہتے ہو کہ معجزہ دکھاؤ فرمائشی بوجا وہ اللہ کے اختیار میں ہے ہم مختار کھول نہیں بوجز رب کے اختیار میں ہے اور نہیں واسطے ہمارے یہ کہ لائیں تمہارے پاس معوزہ مگر ساتھ حکم اللہ کے باقی تم ہمیں ڈراتے مراتے ہو تو ہم اللہ پہ تقل کرتے ہیں کہ علاج حضر اور خاص اللہ پہ پشچا یہ توقع کریں کیا مومن میں اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ توقع کریں اللہ کے اوپر حالانکہ تحقیق راہنمائی کی اللہ تعالی نے ہم کو سو ہمارے مناف دارائن کے راستوں کی سوبلانہ جمع ہے یا نہیں تو اس کا معنی لکھو مناف دارائین کے راستے دونوں جہان دار دنیا بھی دار آخرت بھی بھائی تم جو قرآن پڑھ پر رہے ہو تو سعادت دارین حاصل کر رہے ہو نہیں جی ہاں یہی ہے منافع دارائن حالانکہ اللہ نے رہنمائی کی ہماری ہمارے منافع دارائن کے راستوں کی طرف والا نصب رنا باقی تم ہمیں ڈراتے مراتے ہو ہم تمہارے ڈرانے کی پرواہ نہیں کرتے اور البتہ صبر کریں گے اوپر اس کے ایزاد دو ہمیں اور خاص اللہ پہ چاہیے کریں تو وقال اللہ کافرو تمر کفات تمرج سرکشی تمرت باب تفاول ہے تمرد کفا کا کافروں نے اپنے رسولوں کو البتہ ضرور نکال دیں گے ہم تو کو اپنی زمین سے یا لوٹو ہمارے مذہب میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی ان کے مذاپے تھے در بات یہ ہے کہ جب تک نبی کے اوپر وہی نہ آئے تو نبی خاموش ہوتا یا نہیں تو پہلے جو نبی خاموش رہے وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے مذاپے ہیں ایسے میں خاموشی کی ہے اس لیے نالمود نہ, نہ کہہ رہے ہیں یا آداب امن سارا کر لو ہو جاؤ دونوں معنی ہیں یا لوٹو ہمارے مذہب کے اندر فا رب تسلیم بیا وہی کی ان کی طرف ان کے رابنے کہ البتہ ضرور ہلاک کریں گے ہم کس کو دیر ہوئی لیکن دیر نہیں ہوگی اور البتہ ضرور نسخے نن قوم ٹھکانہ دیں گے ہم تم کو اور البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم تم کو زمین کے اندر ممباد ہیں میرے کفار کے ہلاک کے بعد ظال کا یہ وعدہ نجات کا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میری پیشی سے اور ڈرتا ہے میری دھمکی سے واسطتا ہو اناد قوم قوم کا اناد یہ تھا کہ خود قوم نے زور چاہا کہ ہم فیصلہ مانگتے ہیں نبی کو کیا کہا فیصلہ مانتے ہیں دو ٹاک بار اگر تو حق پہ آئے تو بچ جائے گا ہم حق پہ ہیں تو ہم بچ جائیں گے عذاب اور فیصلہ چاہ قوم نے قوم اور ایک, ایک روایت تفصیل میں یہ بھی ہے کہ خود نبیوں نے فیصلہ چاہا کیا؟ نبیوں نے فیصلہ چاہا کہ اللہ تو فیصلہ کر دے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں بخاب کلو جبار ننی اور تباہ و برباد ہوا ہر سرکش ضدی آئے ہی جہنم میرے محترم واقعہ نمبر ایک آ گیا تھا اور ادھر تخویف کون سی تھی تخویف دنوی نمبر ایک اب ادھر لکھو واقعہ نمبر دو واقعہ نمبر, واقع نمبر دو ہے لیکن یہاں تخویف دنیا بھی نہیں کون سی تخریف آئے تخویف اخر بھی نمبر ایک یہ جبار جب انید جو ہے نا ممورائ جہنم اس کے آگے کیا ہے دو ہے۔ اور پلایا جائے گا ممائن صدی پیپ کے پانی سے ایسا پانی جو پیپ کا ہوگا کہ جہنمیوں کی پی یا تو جر ہوں اور پیپ گرم ہوگی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور نہ ہوگا قریب کے آسانی سے اس کو اتارے وہ یاتی اور آئیں گے اس کے پاس اسباب موت کے ہر جانب سے اسباب موت کے کیا آگ ہوگی سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے جہنم کے اس قسم کے لابھ ہوں گے اور آئیں گے اس کے پاس اسباب موت کے ہر جانب سے اسباب موت کے ہوں گے لیکن مرے گا مرے گا نہیں کیونکہ مرے تو عذاب ختم اور نہ ہوگا وہ مرنے والا پھر فرمائب وہ براہ عذاب عذاب کے اوپر عذاب عذاب کے اوپر عذاب <laughs> اس کے آگے اور عذاب سخت ہوگا باصل اللہ کا فروغ یہ لکھو جی اظالۂ شب و ہوتا تھا کہ کافر لوگ جو ہیں نا وہ نیک کا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے کئی دفعہ پڑے ہسپتال وغیرہ کھولتے ہیں تو فرمایا ان کے نیک مال کی مثال ایسے ہے جیسے خاکستر ہو بھئی آج کل تو یہ ہے نا اپنا گیس میس ہے نا کہ لکڑیوں کو جلاؤ تو لکڑی جلانے کے ساتھ انگارے ہوتے ہیں اور خاکستر ہوتی ہے تو بالکل باریک ہوتی ہے جلدی اڑتی ہے ریت بغیرہ سے یہ خاکستر جلدی اڑتی ہے بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہے خاکستر پڑی ہوئی ہو رہا اور ہوا چلے تو ساری اڑ جائے گی نہیں تو پرمایا ان کے اعمال خاکستر کی طرح ہے جیسے خاکستر کس طرح اڑتی ہے نا ان کے اعمال بھی ایسے اڑا دیے جائیں گے کس کی نحوس سے کفر کی نحوس سے کفر ایک دی ہے دیکھو جی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کف کیا ساتھ رب اپنے یہ بدل ہے یعنی مثال ان کے اعمال کی یہاں بھی مسل کلا لگے گا یعنی ان کے اعمال کی مثال کارماد مثل کس کیا ہے خاکستار راک مثل راک کے ہے کہ سخت چلے ساتھ اس کے ہوا بیج دین آنڈھی کے تو جیسے وہ اٹھ جاتی ہے یہ بھی نہیں قادر ہوں گے اپنے عامال کے قصد پر پر کسی چیز کے یہی گمراہی دور ہے علم تران اللہ دلیل اکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے پیدا کہ آسمانوں کو زمین کو باپیدا ایشا یو ذہب قوم یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی واقعہ نمبر تھی اور تخویف دنیاوی نمبر دو میں نے عرض کیا تھا کہ تخویف دنیاوی دو ہوں گی اور اخروی کتنی ہوگی کتنی ہوگی پانچ تو یہ باغ کیا نمبر کتنی ہے جی تین اگر چاہے اللہ تو ہلاک کر دے تم کو اور لے آئے مخلوق نئی کون سی تخویف ہے دنیاوی ہے نا اور نہیں یہ بات اللہ کے اوپر مشکل وبار زول اللہ جمعہ یہ واقعہ نمبر کتنی اور تخویف اخروی نمبر دو اب آگے تخویف اخروی ہوں گے کیونکہ دنیاوی تو دو ختم ہو گئے نا اور پیش ہوں گے سب کے سب اللہ کے ہاں بس کہیں گے کمزور واسطے متکبرین کے کمزور وہی تابعین اور متقبر کون ہوئے بت کہ بے شک تھے ہم تمہارے تاب دنیا کے اندر بس کیا تم دفاع کر سکتے ہو ہم سے اللہ کاذاب کچھ بھی کالانہ جواب کہیں گے اگر رہنمائی کرتا ہماری اللہ کس کی طرف رہنمائی کرتا نجات کی طرف اگر رہنمائی کرتا ہماری اللہ نجات کا ہم بھی رہنمائی کرتے تمہاری برابر ہے ہمارے اوپر جگا فضا کریں یا صبر کریں نہیں واسطے ہمارے جگہ بھاگنے کی تو مطبوعین طابئن کو جواب دے دیں گے یا نہیں جب وہ جواب دے دیں گے لیڈران کرام بابوانظام تو آپ ان میں سوچیں گے کہ سب لیڈروں کا بڑا لیڈر سب سرداروں کا بڑا سردار اس کی بارگاہ میں جائیں وہ شیطان ہے کیا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اسلحی بیانات ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام